رب العالمين والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلاۃ و السلام یا رسول اللہ وآ حبیب اللہ سلاۃ و السلام یا نبی اللہ, وعلا اللہ نور اللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت مولف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب اطار قادری رضوی زیائی دامت برکات ملالیہ اپنی کتاب فیضان سنت میں درود پاک کی یہ فضیلت تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شہنشاہ امم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے معظم ہے کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اسے ایک سے ایک عطا فرماتا ہے اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے سلو حدیب صلی اللہ تعالی علام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ نیک بننے کا نسخہ میں آپ کو مرحبہ کہتے ہیں الحمد پچھلا سلسلہ ہمارا تعارفی سلسلہ تھا مدنی انعامات کے حوالے سے اور آج ہم نے پہلے مدنی انعام کو لیا ہے جیسا کہ آپ بار بار اس سلسلے کے پرومو کے اندر شیخ طریقت امیر اہل سنت کی زبانی یہ مدنی انعام سماعت فرما رہے تھے کہ کیا آج آپ نے کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کی تو الحمد للہ نیتوں کی تو کیا ہی بات ہے کیا ہی اس کی بہاریں ہیں کیا فرامین مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حوالے سے الحمد ملتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہاں پر آج کے اس سلسلے کی گفتگو میں شامل اراکین شورا موجود ہیں ان کو مرحبا کہتے ہیں اور یہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں گے کہ کس طرح نیت کی اہمیت ہے اور سرکارد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حوالے سے کیا تربیت تھی کیا آپ کے فرامین تھے حضور جب ہم حادیث کریمہ پر غور کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سرکار علیہ نے اس والے کتنے فضائل بیان کیے بلکہ محدثین نے اس حدیث کو جس کے اندر ان عمل اعمال و کا فرمایا اسے پہلے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا جی ہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حدیث بخاری شریف کی جسے امیر علیہ سنت بھی جب بھی بیان کا آغاز فرماتے ہیں جی بالخصوص اس نیت کے بارے میں کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے تو لباب الحیہ میں جو امام غزالی علیہ رحمٰ نے جو تحریر فرمائی اس حدیث کو تو سرکار مدینہ راحت قلب وسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور فاسق کی نیت اس کے عمل سے بدتر ہے نیت ظاہر دل کے ارادے کا نام ہے اور چونکہ مدنی نام میں یہ امیر علیہ سنت نے پہلا مدنی نام جو ارشاد فرمایا تو اسی کی اہمیت کے پیش نظر کہ عبادت امام غزالی نے بڑی پیاری اس کی وضاحت لکھی ہے کہ عبادت میں نیت ضروری ہے کہ عبادات میں اس وقت تک عبادت نہیں بن سکتی جب تک اس کے ساتھ نیت نہ ہو اور پھر جیسا کہ امیر علیہ سنت کا ہر معاملے میں اس کی ترغیب ارشاد فرمانا اور خاص کر مبلگین کو بھی اس بات کی ہدایت کہ بیان کیا جائے تو بھی اچھی اچھی نیتیں کر کے بیان کیا جائے جو شروع کا اجتماع ہوں تو ان کو بھی اس بات کا مدنی ذہن دیا جائے کہ جناب آپ بھی جو اجتماع میں شرکت کر رہے ہیں تو اس موقع پر بھی آپ اچھی اچھی نیتیں کریں تو امام غزال، غزالی علیہ رحمہ بھی اس کی وضاحت مزید آگے فرماتے ہیں کہ دائمی اور اچھی نیت جو ہے یہ عبادت کے درجے کو بڑھا دیتی ہے اور بعض اوقات ایک فیل تعداد کے اعتبار سے ایک ہی ہوتا ہے لیکن نیت زیادہ سے زیادہ کرنے سے اس کا ادر بھی بڑھ جاتا ہے اور اس ضمن میں بڑی مشہور جو امیر علیہ صدر نے شروع سے ہی جو اس کی ترغیب سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی ان نیتوں کے باب سے جو چالیس نیت جماعت سے نماز پڑھنے کے حوالے سے جو ارشاد فرمائی ہیں کہ نماز پڑھنے والا جب نماز کے لیے جاتا ہے اگر یہ یہ نیتیں کرنے تو اب اس کا قدم ایک نماز کے لیے نہ ہوگا بلکہ ان چالیس کاموں کو کرنے کے لیے ہوگا تو خیر اس کے متعلق تو احادیث میں بڑی زیادہ وضاحتیں دی ہیں تو پیچھے اس بھائیوں جہاں پر اس موضوع پر گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے تو سکرین پر آپ کے سامنے ایک نمبر ہے ایز لائیو کال کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اس مدنی انعام اچھی اچھی نیتوں کے حوالے سے آپ نے جو کچھ پوچھنا ہو آپ کال کیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہماری مجلس ممکنہ صورت میں اس سوال کو چلائے گی اور اراکین شعرا ان شاء تبارک و اس کا جواب بھی دیں گے کس طرح امیر اہل سنت دامد برکاتم الالیہ ہماری ذات کے اندر نیتوں کا امپلیمنٹ چاہتے ہیں کہ کس طرح ہم کن, کن کن کاموں میں نیت کریں اور آپ کی نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے آئیے ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم ملالیہ کی زبانی ہی سناتے ہیں تو ہماری مجلس سے گزارش ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ کے فرامین سنا دیں جو نیتوں کے حوالے سے ہیں صلی الحبیب صلی اللہ, اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی وہ فرما دیں کہ یہ ذہن بن جائے کہ ہم جب بھی کوئی نیک کام کریں یا کوئی بھی جائز کام کریں اس سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں سر نیتوں کے فضائل پر نظر رکھی جائے اہمیت کو پیش نظر رکھا جائے اس کی وجہ یا تو یہ ہے چونکہ اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے کہ بغیر نیت کے عمل مقبول نہیں ہے اس لیے وہ شیطان نیت کرنے نہیں دیتا سستی دلا دیتا ہے توجہ ہٹا دیتا ہے حالانکہ پہلے کے علماء قوت القلوب میں لکھا ہے کہ پہلے تو باقاعدہ علم نیت پڑھایا جاتا تھا ہمارے یہ ٹاپک ہی نہیں ہے علم نیت کا موضوع ہی نہیں ہے اچھا خدا عالم کہلاتا ہے لیکن علم نیت کا اس کو دور دور تک پتہ بھی نہیں ہوتا ایک تو دعوت استعمیر میں بھی یوں ہوا کہ خیر تھوڑا بہت میرا سین تو الحمدللہ مطلب سے پہلے بھی لیکن میں نے ملتان میں سالانہ اجتماع میں بیان کیا تو اس وقت سے نیتوں کا ایسا لگا کہ ہمارے مدنی ماحول میں رجحان پیدا ہوا ورنہ نیتوں کی طرف رجحان نہیں تھا اس کی طرف بس عمل بس عادت کے طور پہ ہم لوگ کرتے ہی رہتے تھے اب بھی یہ حال ہے غالب اکثریت کا مسلمان ہوگی کہ وہ صرف عادت کے طور پہ عمل کرتے ہیں عبادت کے طور پہ مشکل ہو گیا جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ آپ چپل پہنتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی وہ عادت ہے پہلے پتہ بھی چلا تھا کہ یہ سنت ہے اس لیے سیدھے پاؤں سے پہننے کی آپ نے عادت بنا لی کہ پہننا سیدھے پاؤں میں اتارنا الٹے پاؤں میں لیکن ہر بار پہننے وقت نیت کرنی پڑے گی نا نیت نہیں ہوگی تو پھر یہ عبادت نہیں بنے گی عادت رہ جائے گی سواب نہیں ملے سیدھے پاؤں سے پہننے کا پھر مرضی ہے سیدھے پاؤں سے پہنے الٹے پاؤں سے پہنے ایک بات ہے اس طرح کپڑے پہنتے وقت نیت ہو کہ میں سیدھے ہاتھ میں آستن داخل کروں گا بعد میں الٹے ہاتھ میں داخل کروں گا تو اس طرح نیتیں کریں گے کہ یہ اس لیے کریں گے کہ یہ سنت ہے اور نیت ثواب کے لیے کی جائیں لیکن اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا امام باندھتے ہیں لیکن یہ نیت نہیں ہوتی کہ میں سنت ادا کر رہے ہیں عموماً کہ بلارو بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں توجہ نہیں ہوتی ہم کیوں بیٹھے ہیں تو اگر کبلا رو بھی بیٹھے ہیں تو یہ نیت ہو نا کہ میں سنت ادا کرنے کے لیے کبلا رو بیٹھا ہوں اب بیٹھے تو ہی قبلارو اب نیت ہو جائے اور کیا لیکن توجہ نہیں ہوتی اس پر چٹائی پر سوتے بھی جو ہیں تو ہر بار نیت کرنی ہوتی نا میں چٹائی پر سنت کے اجتباع میں سوتا ہوں تو ثواب ملے گا قطب القلوب جو کہ سیدنا ابو طالب المکی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کیے انہوں نے کسی بزرگ کا لکھا ہے کہ ایک بزرگ سے ان کے بچوں کی امی نے گاڑی عرض کی کہ میرے کنگی ذرا دے دیجئے تو انہوں نے کنگھی پکڑ کے کھڑے ہو گئے تو فرمایا میں نیتیں کر لوں تو نیتیں کرنے کے بعد وہ کنگھی ہو دی تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی کام کیا تو اب اس میں تھوڑا ٹھیر جائے ہماری عادت تو ٹھہرنے کی ہے نا تو چوکے چھکے لگانے کی عاد فور پیشتر جو ہے وہ کام بن جائے نیوالا منہ میں جائے تو بس پیٹ میں چلا جائے رکے نہیں منہ ہر طرح سے مطلب نیتیں گاڑی میں بھی جانا ہے تو نیتیں کریں سیڑھی سے اترنا ہے تو نیتیں کریں مثلا کہ سبحان اللہ پڑھوں گا چڑھتے وقت اللہ اکبر اللہ اکبر کہوں گا ہے نا اترتے وقت سبحان اللہ یہ سب سنتیں گاڑی میں سوار ہوتے وقت نیتیں کرنے کے لیے تھوڑا رکے یا گاڑی طرف بڑھ رہا ہے تو اس دوران نیتیں بھی کرتا جائے بسم اللہ والحمدللہ پڑھوں گا سواری کی دعا پڑھوں گا کفر سے توبہ کر لوں گا گنا سے توبہ کر لوں گا کہ پتہ نہیں حادثہ ہو گیا مر گیا دو تو اس طرح کچھ نہ کچھ نیتیں کر لیں اگر بیٹھ بھی گیا تب بھی دعا پڑھنے سے پہلے نیت کر لیں کہ میں اصول ہے ثواب کے لیے دعا پڑھ رہا ہوں خالی عادت پڑھ لیں گے تو ثواب نہیں ملے گا اس لیے وہ نیت کا ذہن بنانا بہت ضروری ہے ہر کام کے لیے یا بیٹھے تو نیت کسی جب کسی سے سوال کیا عالم سے سوال کیا مثلا تو یہ نیت کے فصل بکر تلم کا امتسال امر کروں گا یعنی یہ آیت کریمہ کہ جس میں کہا گیا کہ تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو تو اس آیت قرآن پر عمل کرتے ہوئے میں پوچھ رہا ہوں قدم قدم قدم قدم پر نیتیں تو سواب ملتا رہے گا ورنہ قیامت کا حساب بہت بھاری ہے وہ کوئی دے نہیں پائے گا تو نیت نے کرنے سے مباح کام یعنی جائز ناجائز جیسے کہ ابھی پانی پینا ہے پانی پینا مباح ہے اب نیت کر لی کہ پانی کے ذریعے میں عبادت پر قوت حاصل کروں گا تو اب مباح نہ رہا اب سواب کا کام ہو گیا کہ پانی پینے سے عبادت پر قوت حاصل ہوتی ہے پانی بھی اللہ کی نعمت ہے اس میں بھی اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں بسم اللہ بڑھ کے پیوں گا دیکھ کر پیوں گا تین سانس میں پیوں گا اور آخر میں حمد اللہ کی حمد کروں گا الحمدللہ للہ گا تو ہمیں تو ہر صورت میں عبادت پر نظر رکھیں پھل کھا رہے ہیں تو عبادت پر قوت حاصل کرنا پھل بھی اپنی جگہ پر فوائد تو رکھتے ہیں نیتیں عموماً یاد نہیں رہ پاتیں اکا دکا جو نیت مستحضر ہو ذہن میں حاضر ہو جائے وہی کر لیں کر ضر کچھ ایک آدھی نیت تو کر ہی ہے اچھی نیت ان شاء اللہ صلی صل اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ امیر علیہ سنت دامد برکات ملالیہ نے کس طرح ہمیں ترغیب دلائی کہ ہر ہر کام کے اندر نیت کرے یہاں پر جیسے مدری مذاکرے میں باپا نے جو سوال کا جواب دیا تو آپ نے اس معاملے میں جیسے یہ فرمایا نا کہ ٹھہر جائیں یا رک جائیں تھوڑا سوچیں تو اس میں کیسا آپ پایا ہے اس میں تو امیر دامت برکات میں جب حاضر ہوتے ہیں تو واقعی بس آپ کا اٹھنا آپ کا بیٹھنا آپ کا مسکرانا اس تمام معاملات میں آپ کے مدنی پھول ترغیبات یہ موجود ہوتے ہیں ابھی کچھ سے پہلے کی بات ہے کہ حاضری ہوئی تو آپ چائے پینے کا موقع ہوا چائے پی آپ نے تو چائے پینے سے پہلے آپ نے جو نیتیں وہ نیتیں کی گئیں کہ میں بسم اللہ پڑھ کے پیوں گا سستی اڑا کر عبادت تلاوت دینی کتابت اسلام متعلق قوت حاصل کروں گا اور پینے کے بعد الحمدللہ للہ کہوں گا اب یہ نیتیں کر لی گئیں جو عام طور پہ کی جاتی ہیں پھر اس کے بعد آپ نے چائے کے کپ میں پینے کے بعد پانی ڈالا اس کو ہلایا پھر منہ میں رکھا منہ میں رکھنے کے بعد منہ میں چلایا اور پھر نگل دیا پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے دو نیتیں کی تھی اس کے اندر اب دیکھیں ترغیب کا انداز دیکھیے یہ دو نیتیں کی ایک تو یہ کی کہ رزق کے کس حصے میں برکت ہے اس کے حصول کے لیے چائے کے کپ میں پانی ڈال کر وہ چائے کے جو اثرات وہ لے لی منہ میں پانی میں نے اس لیے چلایا تاکہ چائے کے اثرات زائل ہو جائیں جراثیم کی افزائش نہ ہو اور یوں میں بیماری سے بچوں گا عبادت تو قوت حاصل ہوگی پھر آپ نے وہ کپ اٹھایا اور دیوار کے پاس ایسا رکھ دیا سبحان اور اس کے بعد فرمایا کہ میں نے نیت کی کہ اس سے مسلمان کی ٹھوکر نہ لگے اللہ پھر جیسے اٹھنا ہوا تو آپ اٹھ کر تشریف لائے ہاتھ میں کپ تھا فرمانے لگے کہ میں نے ایک نیت اور کی ہے کہ دو نیتیں اور کی ہیں ایک تو یہ کہ کسی مسلمان کو مشقت سے بچانے کی نیت کی وہ اٹھا کر رکھے گا تو میں اس کے بدلے رکھ دیتا ہوں دوسری نیت ہے کہ آپ کو ترغیب ملے گی یعنی کہ آپ کا انداز جو تھا نا وہ اچھا اس میں جو مدنی انعامات میں یہ جو پہلا مدنی انعام رکھا ہے اس میں آپ کی حکمت بے شمار ہے ایک حدمت یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم کسی جیسے آپ نے بھی بتایا تھا کہ کسی ایک کام کے اندر مختلف نیتیں ہوتی ہیں اور ثواب زیادہ نظر آتا ہے نا تو کرنے کے لیے ذہن بنتا ہے اور نفس و شیطان جلدی سے روک نہیں پاتے مثال ہے کسی نے سنت غیر مقدع پڑھنی ہے اثر سے پہلے کی اب وہ سنت غیر مقدع پڑھنی ہے لیکن وہ وضو کیا اس نے اب وضو کے بعد اس کو تاخد الوضو پڑھ لیتے مسجد میں آئے تو تاخیط المسد پڑھنے دے اب جب وہ سنت قبلیہ پڑھنے پہنچے ان کا ذہن تھا انہوں نے نیت ہی کی کہ ابھی میں تحقیق الضو تحقیق المسد پڑھنی تھی لیکن چونکہ سنت قبلیہ پڑھنی ہے اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ سنت غیر غیرمعقدہ اور نفل کی جگہ قضا کرنا جیسا افضل ہے اب اس نے اگر قضا ہے تو یا تو قضا کر لے اگر وہ قضا نہیں کرتا سنت قبلیہ پڑھتا ہے تو وہ یہ نیتیں اگر رکھے گا ساتھ میں تو اس کو اتنی ساری اور نیتوں کا ثواب بھی ملے گا تو اس کے مطلب بڑے فوائد ہے کہ نیت اگر اس طرح کرے اور اس مدنی انعام کو پیشے نظر رکھیں تو بہت زیادہ اس کی برکت حاصل ہو سکتی ہے یعنی بڑی اہمیت کا حامل یہ مدنی انعام ہے مجھے ٹھہرنے پر ایک بات یاد آئی کہ ایک مرتبہ امیر اللہ سنت دامت برکات ملا لیا ہمارے یہاں پر مسجد کے افتتاح میں تشریف لائے اور نماز عشاہ کا جب وقت ہوا تو آپ نے افطار کے بعد ہاتھ وغیرہ دھو کر اور عطر لگانے کے لیے جب آپ بڑھے تو آپ رک گئے اور آپ کے ہون ٹھلے اور پھر مجھ سے پوچھا کہ کیا کر رہے میں نے کیا کیا تو اس وقت تک, تک الحمدللہ عزوجل کچھ یہ سمجھے کہ اس, سے اس, اس کا اعتراف ہو چکا تھا میں نے کہا آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی تو انہوں نے فرمایا بالکل میں نے اچھی اچھی نیتیں کی کہ یہ اللہ عزوجل کی رضا کے لگاتا ہوں سنت ہے اس سے لگاتا ہوں اور اس سے اتر لگانے سے چونکہ حافظہ قوی ہوتا ہے اور اس سے چیزیں ان اللہ تعالیٰ جو دینی معاملات ہوں گے وہ یاد رکھوں گا انشاء اللہ اسدل مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر مطلب اس پر ظاہر یہ جو گفتگو ہے اور اصلا یہ ہوتی ہے محسوسات ابھی گزشتہ دنوں جو مدنی مذاکرے ہوئے ہمارے بارہ روزہ بین الاقوامی تربیت اجتماع میں جو میں نگران شورا کے ساتھ بیٹھا تھا تو اچانک کہ اسلام بھائی مطلب وہ نا قفل مدینہ لگا رہے گا وہ نعرے لگا رہے تھے تو اب امیر علیہ سنت کچھ اس میں سوچ رہے تھے نگران نے توجہ دے رہے ہیں کہ دیکھئے یہ امیر علیہ اب سوچ رہے ہیں کہ اس کی کن کن باتوں پہ اس کی دل جوئی ہوگی نا وہ تمام اس کے وہ نعروں میں حالانکہ نعرے لگانے والے دیکھ عام اس جوشی لے ہوتے ہیں اور لیکن وہ پھر وہی ہوا کہ وہ امیر علیہ سلم مسکرا کر اسے دیکھنا اور اس طرح سے کچھ کچھ جملے مطلب ارشاد فرما دینا تو وہ یقیناً دل جوئی کے باعث بھی بنتے ہیں اور یوں وہ ثواب جو ہے نا وہ اس کا ذریعہ یہ بڑھ جاتا ہے اور حقیقت یہی ہے کہ کئی ایسے معاملات ہیں کہ اگر اس پر اگر ہم نیت نہیں کرتے تو ایسی کئی مثالیں امیر علیہ سنت نے ارشاد فرمائی جیسا ایک امیر علیہ سنت کا بیان ہے بدگمانی حرام ہے آڈیو کیسٹ ہے بہت اہم بیان ہے ہر ایک کو سننا چاہیے تو اس میں امیر علیہ سند نے کچھ بدگمانیوں کے حوالے دیتے ہوئے یہ ایک نیت پر ایک فتح و رضویہ شریف کے حوالے سے ایک جزیے کا کچھ خلاصہ ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا تو راستے میں اسے کوئی سی فقیر یا مسکین نے کچھ سوال کیا اب اس نے جیسے مثال ہزار روپے کا نوٹ نکال کر اس کو دے دیا اب کہا کہ کوئی اس نے اچھی نیت نہیں کی کہ بھائی یہ میں مسلمان کی مدد کر رہا ہوں اچھا اور ساتھ ہی کوئی بری نیت بھی نہیں کی کہ سب دیکھ رہے ہیں چلو مجھے ذرا مالدار کہیں گے تو میں دوں گا ذرا میری نیک نامی ہو جائے گی تو نہ اسے ثواب ملے گا نہ اسے گناہ ملے گا اگر وہ بری نیت کرتا تو گناہ گار ہوتا اچھی نیت کرتا تو ثواب کا حقدار ہوتا لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس کے وہ ہزار روپے ابش ہو گئے ضائع ہو گئے اس کو کچھ بھی نہیں ملا آپ اگر وہ دیتے ہو وہی بات آپ کی اور یہی مدنی چینل کے ناگرنک کو اس سلسلے کا مقصد بھی یہی ہے کہ مدن انعامات کی ان مدن انعامات کی اہمیت اور اس کے حوالے سے اگر یہ بات جیسے ایک انداز سکھایا جا رہا ہے کہ اب اطر لگانا ہے تو اطرانا تو بہت آسانی یہ لگایا اور مل لیا لیکن یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ رکنا تو یہ رکنا جو ہے نا یہ اس بات کی تربیت ہے ہماری کہ ہم ذرا سا اس میں کوئی بھی کام بتائیے گاڑی کا دروازہ کھولیں اب وہ جیسے ابھی مذاکرات فرمائے تو اب وہ سوار جھٹ سے بیٹھ نہیں جائے موٹر سائیکل میں بیٹھ نہیں جائے تھوڑا سا رک جائے ہاتھ میں تیل لیا لگانا ہے اب تھوڑا سا رک جائے ورنہ یہ بالکل پرفیکٹ بات ہے کہ ایک عادت بن جاتی ہے سیدھے قدم میں اگر جوتا پہننا ہے الحمدللہ ماحول کی برکت ہے لیکن وہی بات کہ اگر کرنے والا کرنے سے پہلے رکتا نہیں ہے امامہ باندھنے والا بھی اگر تھکا ٹک تھک اس کی چونکہ عادت ہے اس نے مطلب باندھی ہی لینا ہے تو ان تمام معاملات کا جس کا اس نے وہ اہتمام بھی کیا خوشبو بھی لگا رہا ہے اور یہاں تو بات یہ نا کہ ان لگانے میں اچھی نیت جو ہے وہ لازم ہوگی کہ اگر اس میں خدا نا بری نیت ہوگی تو اس میں ایک وعید بھی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص غیر اللہ کے لیے خوشبو لگاتا ہے تو وہ بروز قیامت یوں آئے گا کہ اس کی بدبو مردار سے بھی زیادہ ہوگی اور جو اللہ عز و جل کے لیے خوشبو لگاتا ہے وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کی خوشبو قصوری سے زیادہ مہ رہی ہوگی تو ظاہر اہمیت تو ہو ہی گئی نا کہ اس کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے تو بس مدنی کے ناظرین بھی اگر ان تمام معاملات کو سن کر بلکہ ذہن بنائی لیں کہ ہر چیز کام کرنے سے پہلے تھوڑا رکیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی ادھر وہ کالز کا سلسلہ آیا ہوا ہے پچھلی دفعہ بھی کافی کالز رہے گئے ہیں تو جو کالز آئی ہیں وہ جلدی سے سنوا دیجیے پونا انڈیا مجھے سوال کرنا ہے مدنی چینل کے برائے رات سلسلے کا نسخہ میں آج الحمد للہ ہفتہ وار جس ٹائم آپ پونا میں ہر سینیچر کے دن کی نماز کے بعد ہوتا ہے الحمد للہ مدنی چینل ہم سب گھر والے مل کر ابھی دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کے سلسلے میں سوال یہ مدنی چینل دیکھتے وقت اور براہ راست سلسلہ چلتا ہے تو اس کو دیکھنے کی کیا ہونا چاہیے میں ریاض برے والا سینس کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آج شام میوں سے کہ میں جو وضو کر رہا ہوں یا نماز پڑھ رہا ہوں نیت تو آلریڈی ہے تو پھر میں کر رہا ہوں تو کیا اس میں مزید نیت کرنے کی ضرورت ہے محمد احسان الحق اداری جلال پور صوبتیاں ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی اچھی بات پر کوئی نیت کر لیتا ہے تو اگر کسی مجبوری کے تحت اس نیت پر عمل نہ ہو سکے تو کیا نیت کرنے والے کو اس کی نیت کا سباب ملے گا جواب ارشاد فرما دیجیے جزاک اللہ بخیر سبحان اللہ ہمارے تین سوالات یہ آئے تو سب سے پہلے حضور یہ آیا کہ مدنی چینل دیکھنے کی نیت ہے تو کیا فرماتا ہے اس کے متعلق ظاہر مدنی چینل تو چونکہ پیورلی یہ اسلامک چینل ہے اور قرآن و حدیث کی باتیں اس میں سیکھی جاتی ہیں تو اچھی اچھی نہیں ہے تو یہی ہو سکتی ہے کہ علم دین سیکھوں گا اس سے اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا چینل ہے کہ جس کو دیکھنے والا ذکر اللہ اور درود پاک پڑھے بغیر رہتا ہی نہیں ہے تو یہ ابتدانی نیت ہو جائے کہ جب بھی اللہ کا نام لیا جائے گا تو ارض وجل کہوں گا جب بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے گا تو صلی اللہ علیہ وسلم کہوں گا چونکہ علماء موجود ہوتے ہیں پھر شیخ طریقت امیر علیہ کی زیارتیں ہوتی ہیں تو یہ بھی نیت کی جاتی ہے کہ علماء کی زیارت کروں گا اور بالخصوص اگر ایسا گھر میں سلسلہ ہو کہ اس کا جو سیٹ ہے اپنا وہ ایسی جگہ رکھا جائے دیکھنے والا جب بھی بیٹھے تو قبلہ رک بیٹھ جائے تو یہ بھی نیت ہے کہ تازی میں استقبال قبلہ کی نیت سے مطلب میں قبل کی طرف رخ کر رہا ہوں دو زانوں بیٹھ کر اگر دیکھنے کا معمول بنائیں گے تو ادب کا دخل ہو جائے گا اور یوں وہ کرنے والا جو ہے وہ اس کی بھی برکتیں پائے گا تو یوں اگر دیکھا جائے تو کئی باتوں پر الحمدللہ اس کی نیتوں کا اضافہ کیا جا سکتا ہے اور لکھ لوں گا انشاءاللہ شاء مدینہ مدینہ بہت اچھی بات ہے اس وقت الحمد ہمارے ساتھ ڈرک کالونی ڈویژن فیضان مرشد ڈویژن خیال مرشد علاقہ حل... حل... حلقہ نمبر ایک کے اسلامی بھائی اس وقت جمع ہو کر سلسلے میں شامل ہیں ہم انہیں مرحبہ کہتے ہیں اور امید ہے کہ سارے ساری دنیا کے ذمہ داران اسلامی بھائی اسلامی بہنیں کیونکہ یہ تو سب کے لیے مدری نام ہے اسلامی بھائیوں کے لیے اسلامی بہنوں کے لیے تو اسلامی بہنیں بھی اپنی مطلب ہسب معاملہ یہ ترتیب کر دیں وہ بھی ثواب کی حدیثہ بنے اور اس کے اندر بھرپور طور پر وہ بھی نیتوں کا سلسلہ کریں تو دوسرا سوال جیسے وہ آیا تھا وضو اور نماز کی نیتوں کا تو اس کے متعلق نماز نیت کا جو ہے نا وہ دل کے ارادے کا نام ہے اگر زبان فائدہ نہ بھی اور اس نے دل میں نیت کر لی تو اس کا ثواب سن گا انشاءاللہ اچھا اس کے اندر یہ کہ اگر اچھی بات پر اس نے نیت کی کسی بھی اچھے کام کی نیت کی جیسے نیت کروائی جاتی ہے عمل نہ کیا تو سوال ہے کہ ثواب ملے گا یا نہیں ذرا علماء نے تو یہی فرمایا کہ بندہ جب اچھی نیت کرتا ہے تو کرتے ہی اس کا وہ ثواب لکھا, لکھا, لکھا جاتا ہے اگر کسی سبب سے وہ عمل نہ کر سکے تو چونکہ نیت پر ہی اس کا ثواب تو لکھا جاتا ہے اب وہ تو دل کا ارادہ ہے کہ اس کیسی اس نے نیت کی ہے برال وہ ثواب کا حقدار تو یوں بنی جاتا ہے علماء یہی بیان فرما سکتا ایک ویڈیو سوال بھی ہے آئیے وہ ویڈیو سوال بسم اللہ رحمٰن میرا نام ریاض الدین ہے حیدرآباد سے میرا تعلق ہے سبزی کی میری دکان ہے ہفتے کو جو میں نے نیک بننے کا نقصہ دیکھا تھا تو میں دلچا کے میں استعمال کروں لیکن میرے مجھے زیادہ ہے اب وہ کی نماز کے بعد میں جاتا ہوں اور شام تک یہاں کام کرتا ہوں اس لیے میری مجبوری ہے میں وہ بھی اس پہ عمل کر سکوں کیا فروغ ہے ان کا سوال تو دنیا بھر کے کاروباری حضرات جو دن رات اپنے کاموں میں سروخت رہتے ہیں ان کی نمائندگی کر رہا ہے جی کیونکہ اب ہر ایک باقی بالکل فارغ ہو کر مدنی انعامات پہ عمل کرنا ایسا نہیں جیسا کہ پہلی بیاس کیا گیا تھا کہ مدنی انعامات کے مطابق آپ کو عمل کرنے میں نہ تو کاروبار میں رکاوٹ آئے گی نہ تعلیم میں حرج ہوگا بلکہ انشاءاللہ شاء آپ کے اگر کبھی کسی قسم کی پہلے رکاوٹیں ہوں گی نا وہ دور ہو جائے گی مدنی انعامات کے ذریعے اس کی جیسے ان کی مصروفیات انہوں نے بتائیں یا اسی طرح جیسے کہ بہت سے صبح فیکٹری جاتے ہیں آفس جاتے ہیں یا بہت سے ایسے ہیں کہ آج کینیڈا میں تو کل وہ یو کے میں ہوں گے اس طرح سفر بھی رہتے ہیں آپ جبھی جذبہ ماشاء اللہ کو ملا ہی تو سب سے پہلے تو مدنی انعامات کا رسالہ حاصل کرنا چاہیے حاصل کرنے کے بعد اس میں ایک مدنی انعام ہے جس کو فکر مدینہ کہا جاتا ہے کہ ہر سوال کے نیچے تیس خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور تیس خانوں میں مہینے کے حساب سے سوال پڑا مثال ہے کہ بھائی آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی اب غور کیا کہ میں نے نیتیں ہاں میں نے چند کاموں میں کی تھی تو وہ صحیح کا نشان بنایا فلا پر عمل نہیں ہو سکا تو صفر بنا لیا یہ کچھ دیر کا کام ہے جو کہ فکر مدینہ کے نام سے یہ مدنی انعام ہے اس مدنی انعام کو آپ اپنا لیجئے اور اس کے لیے کوئی الگ سے وقت اتنا زیادہ درکار بھی نہیں ہے بلکہ آپ دیکھیں نا آپ چاہے سبزی فروش ہوں یا آپ کے زیادہ تر سفر رہتے ہوں آپ آخر کار گھر پہ سونے کے لیے جاتے ہوں گے کھانا وانا کھانے جاتے ہوں گے تو کوئی ایک وقت مقرر کر لیجئے فکر مدینہ کرنے میں سب سے اہم جو کام ہے نا وہ ہے وقت مقرر کرنا مثال ایک آپ کاروبار کرتے ہیں تو اب گئے اور آپ نے دکان کھولی دکان کھولنے کے بعد دیگر معمولات جو آپ کے اگر بتیاں جلائی یا آپ نے اوراد و بذائے پڑھے ان معامولات میں فکر مدینہ کو شامل کر لیجئے اسی طرح آپ جیسے سبزی کا کام کرتے ہیں تو اب یہ کہ آپ کو مکمل بہتر پر عمل کرنا ہے تو مدنی چینل کے ناظرین یہ اچھی طرح توجہ سے سن لیجئے کہ آپ کو تمام مدنی انعامات پر ایک ہی دن عمل نہیں کرنا میں نے پہلی بھی افکی تھی کہ مدن انعامات میں یومیا صرف پچاس ہیں ان پچاس میں بھی تین درجے ہیں پہلے درجے میں صرف سترہ مدنی انعامات آپ چاہے ایک پر عمل کریں فکر مدینہ لے لیجیے آپ اس پر عمل کیجئے بس ہر سوال کو پڑھ لیا کریں آپ پڑھیں گے نا آپ حیران لے جائیں گے اس پر تو میرا عمل پہلے سے ارے یہ تو عمل میں کرتا ہوں میں تو جی کر کے بات کرتا ہوں جیسے مدن انعام ہے آپ پڑھیں گے تو کہ اس میں جب آپ کو اتنے مدن انعامات خود ملیں گے جو عمل کرتے ہوں گے اور کئی ایسے نظر آئیں گے جن پر عمل کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہوگا تو آپ اس سب سے پہلے تو آپ اس مدنی نام کو لے لیجئے اور اس مدنی نام پر عمل شروع کیجئے اب برتدری آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے عمل میں اضافہ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کے سبزی کے کاروبار ہو یا جو بھی آپ کا کاروبار ہے ان شاء اللہ اس میں برقدری محسوس کریں گے جیسے یہ ابھی کاروبار کرنے بھی نکلنے تو بات وہی ہے کہ یہ یوں تو وہ ہر اس کو دیکھیں دل خصوص آج جیسے نیتوں کا ہے تو یہ تو صبح سے ہی نکلتے ہوئے اگر اچھی اچھی نیتیں کریں تو یہ تو وہی بات ہے کہ قدم قدم پر یہ گھر سے نکلتے ہی ڈیرو ڈھیر وہ ثواب کے حقدار بنتے رہیں گے کہ بھائی جیسے نماز کا وقت ہوگا میں نماز کا اہتمام کروں گا جب بھی مجھے موقع ملا میں درود پاک کی کثرت کروں گا میں نگاہی نیچی رکھنے کے لیے بھی کچھ مطلب اس میں کچھ نہ کچھ عمل کرتا رہوں گا پھر اگر کچھ ایسا موقع ملتا ہے تو انسان مطالعہ بھی کر سکتا ہے تلاوت قرآن کا بھی موقع مل جاتا ہے تو تلاوت قرآن بھی کر سکتا ہے تو یوں اگر وہ گھر سے نکلتے ہی ہمارے اسلام بھائی یا جو بھی مدنی چینل کے وہ ناظرین جو کاروباری یا نوکری کے معاملات کرتے ہیں تو اگر صبح گھر سے نکلتے ہی وہ اچھی اچھی کو محسوس کریں اور مجھے آج جب یہ سلسلے کی کچھ آنے کا سلسلہ تھا تو ذہن یہی بن رہا تھا کہ امیر علیہ سنت کا اس پہ یہی انداز ہے کہ اگر مثال کہیں پر چالیس نیتیں لکھی ہیں تو آپ اپنے متعلقین اور وابستہ اسلام بھائیوں کو ترغیب دلاتے ہیں کہ اس میں اور کیا نیتیں ہو سکتی ہیں اور کیا نیتیں ہو سکتی ہے تو یوں مطلب وہ جیسا کہ ابھی ہم نے جو کلپ دیکھا اس میں بھی یہ تھا کہ آپ اس بات کا کیوں کہ ہر اسلامی بھائی کے اندر احساس پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ ہر کام میں مزید سے مزید یعنی اگر میں نے کسی کام میں ایک سو چھبیس نیتیں بھی کر لی تو میرا ذہن صرف ایک سو چھبیس نیتوں پہ رکے نہیں بلکہ میں یہ ذہن بناؤں کہ دو اور کیسے بڑھ سکتی ہیں دو اور کیسے بڑھ سکتی ہیں دو چار ایسے اور بڑھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ ایک مختصر سا عمل ہوگا لیکن ثواب میں انشاءاللہ یہ بہت اضافے کا باعث بن جائے ہے ماشاء اللہ جی بات بتائیں یہ واقعی اگر وہ اس مجھے بھی ملاقات ہوتی ہے کو بھی ملاقات ہوتی ہوگی کہ اسلامی بھائی مصروفیات کی بنا پر مدنی کام میں شامل نہیں ہو پاتے دعوت اس سمے کا مدنی کام کیسے کریں ہم تو بہت مصروف ہوتے ہیں میں آپ کو یعنی انہیں کی باتوں کی روشنی بس کرتا ہوں صرف ایک نیت کر لیجئے اسی مدنی نام کی برکت سے ایک نیت کر لیجئے آج سے جتنے مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں جہاں جو بیٹھے ہیں آپ یہ نیت کر لیں کہ بس آج سے میں دائی ہوں میں نیکی کی دعوت دینے والا ہوں اب یہ نیت کر لیجئے اب آپ بھلے سیٹ ہیں نوکر ہیں جو بھی ہیں انجینئر ہیں آپ جو بھی ہیں آپ جو بھی مصروفیات ہیں آپ بس یہ نیت کرنے کی میں دہائی ہوں نیکی کی دعوت دینے والا ہوں اس کی برکت سے ہوگا کیا کہ اب آپ نے جیسی نیت کی دہائی ہوں کل تک دکان کھولتے تھے جا کر بیٹھتے تھے سیٹ صاحب بن کر بیٹھتے تھے اب آپ جب جائیں نا تو آپ اس انداز سے جائیے کہ اب میں جا رہا ہوں لیکی کی دعوت دینے کے لیے کاروبار بھی کروں گا اب جب کاروبار کریں گے اب جا کر آفس میں بیٹھتے ہیں آپ کی دکان ہے جیسے سبزی ہمارے ریاض بھائی جو حیدرآباد کے اسلامی بھائی تھے تو ریاض بھائی سے بھی آر کروں گا کہ پہلے آپ جاتے تھے مارکیٹ تو اب اس انداز سے جائیے کہ میں دائی ہوں میں سبزی بھی لوں گا اور ساتھ میں نیکی کی دعوت بھی پیش کروں گا हाँ. اسی طرح آپ سبزی جب دیتے ہیں تو ساتھ میں پیسے واپس کرتے ہیں آپ اگر کوئی چاول کی دکان ہے چاول بیچتے آپ کی کپڑے کی دکان ہے کپڑے وغیرہ پرچن کی دکان ہے تو دال جب آپ واپس دیں دال دیں پیسے واپس کریں ساتھ میں ان کو کہتے ہیں کہ نماز بھی پڑھا کریں جمعرات کو ہفتہ واری اجتماع والے مدنی انعام کی دعوت پیش کر دیجیے اسی طرح گھر درس مختلف مدنی انعامات کی آپ ترقی دلا سکتے ہیں ساتھ میں اپنے ساتھ رسائل رکھ سکتے ہیں اور آپ جو بھی کام کرتے ہیں ساتھ میں رسائل بھی پیش کر سکتے ہیں مین سمجھ کے تو یہ مطلب ہے کہ ایک مدنی نام پر صرف عمل کریں گے آپ اور آپ نے دائی بننے کی نیت کی تو اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہوگا کہ کاروبار آپ کے دو ہو جائیں گے پہلے آپ ایک کاروبار کرتے تھے اب نیکیوں کا کاروبار ساتھ شروع ہو گیا اس کی برکت سے آپ جو کبھی کبھار پریشان ہو جاتے ہیں یار کاروبار چلتے چلتے رک گیا کیا کریں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا پھر ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں یار اس نے نہیں کروایا ہوگا کچھ وہ میرے کو اکثر ہسد کرتا ہے تو اس نے کوئی تاز کروا دیا ہوگا تو آپ کے یہ مسائل ہے کہ جو اچانک کاروبار رک جاتا ہے کبھی کیا مسائل ہوتے ہیں تو یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے کیونکہ جب رب ازرف دل کی رضا والے کام کریں گے نا تو اللہ کی ایسی مدد شامل ہوگی کہ آپ کے عمل میں بھی اضافہ ہوگا اور ان شاء اللہ آپ کے رشتے میں برکت ہوگی ان شاء اللہ اور یہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ داعی بننا تو یہ تو ہمارے مدنی چینل کے اب یہ سوچتے ہوں گے مدنی چینل کے ناظرین کہ جناب یہ تو دعوت اسلامی کے مبلگین ہی کا کام ہے کہ جنہوں نے مطلب داڑھی رکھی ہے تو جناب سر پر امامہ ہو اب یہ اسلام بھائی جو سبزی فروش ہیں تو یہ تو ظاہر کوئی ایسا مطلب ان کا بغیر مذہبی کھلیا نظر نہیں آتا ہے تو یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین تو امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکروں میں ایسی بارہا ترغیبات دیکھ سکتے ہیں کہ امیر علیہ جب جب موقع ملا آپ نے اس انداز سے نیکی کی دعوت پیش کی ہے کہ اگر وہ تمام انداز ہم اپنا تو ہمیں اس کے لیے کوئی بظاہر بہت بڑی کوششیں نہیں کرنی پڑیں گی اب کسی نے آپ کو کہا السلام علیکم یار دکان پر آنے والا آپ کو سلام کرتا ہی ہے اب آپ سے اس نے ہاتھ بھی ملا لیا آپ نے مسکرا بھی لیا کہ جناب مومن کو مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے تو مسکرایا لیکن ساتھ ہی اگر اس کو کہا کہ پیارے بھائی اگر آپ السلام علیکم و رحمت اللہ کہتے تو آپ کو بیس نیکیاں مل جاتی عموماً آنے والا السلام علیکم و رحمت اللہ کہتا ہے تو ہم نے کہا کہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وہ برکاتو کہیں گے تو تیس نیکیاں ملیں گی تو یہ کہنے میں ہمیں کوئی مطلب اس میں زیادہ دیر بھی نہیں لگے گی اور بات جیسے ہمارے سائے میں فرما رہے کہ ہم یوں ایک نیکی کی دعوت دینے کا گھر سے ہی ذہن لے کر جائیں تو ان شاء اللہ ہماری وہ نیت ہمارے بہت سارے معاملات میں ہمارے اجر کو بڑھا دے گی اور فروش ٹیچر اور ڈاکٹر اور وکلا کو لے لیں یہ تو تین خاص طور پہ وہ پیشے ہیں کہ لوگ ان کی سننے جاتے ہیں ان کی سننے کے لیے خاص جاتے ہیں طالب علم ٹیچر بھی سننے جاتے ہیں ڈاکٹر کی ایڈوائس لینے کے لیے لوگ جاتے ہیں وکلا کے پاس لوگ اپنے معاملات لے کر ان کی سننے کے لیے جاتے ہیں اگر یہ تینوں شعبے والے یہ سوچ لیں کہ ہمیں اس انداز کے ساتھ ہر جگہ پر نیکی کی دعوت دینی ہے دائی بن جانا ہے ان شاء اللہ تبارک بتانا اس کا کتنا بڑا رزلٹ یہ عوام میں آ جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ٹھیک ہے لیکن آج ہم بالخصوص ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو اور خود اس سلسلے کی برکت سے اپنی ذات پر بھی ہم یہ ذہن بنا رہے ہیں کہ ہمیں نیتوں کا اپنے آپ پر نفاذ کر رہے ہیں تاکہ اگر ہم کسی اب مثالوں کو فرمائے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ نیت کر کے گھر سے نکلتا ہے کہ جناب میں جو راستے میں مجھے کوئی مسکین فقیر ملے گا میں اسے دس پندرہ روپے خیرات دوں گا اب اس نے نیت کر لی لیکن مسجد گیا بھی آ بھی گیا کوئی اسے نہیں ملا تو پندرہ روپے تو جیب میں ہی اس کے لیکن اس کو خیرات کرنے کا ثواب تو مل ہی جائے گا نا تو یوں اگر وہ ہمارا آج کے سلسلے میں ہم ارض یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم سب یہ ذہن بنا لیں کہ امیر علیہ سنت نے جو ہماری اصلاح کے لیے جو ہم کو مدنی پھول اور مدنی انعامات جو عطا فرمائے اس میں جو پہلا مدن انعام نیتوں کا یہ ہم اپنے ذات پر نافذ نہیں کریں بلکہ اوڑھیں گے اس کو تاکہ ہم ہر ہر عمل میں اپنی نیتوں کو کا اضافہ اچھی اچھی نیتوں کا کرتے جائیں اور انشاءاللہ شاء اللہ اپنے ایک عمل سے ہم ڈروں ڈھیر نہیں کیا حاصل کرنے والے اور یہاں پر جو سوال آیا تھا وضو اور نماز کی نیتوں کے متعلق تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ پر وضو سے قبل کی جانے والی نیتوں کا تحرا بھی موجود ہے اور نماز کی نیتیں کرنے کا بھی توحرہ اور چھوٹا پاکٹ سائز کارڈ بھی موجود ہے کھانے کی نیتیں کرنے والا بھی کارڈ یہ موجود ہے کھانے سے قبل کی نیتیں کرنے والا اور آپ نے امیر اللہ سنت دامت برکات مولالیہ کو شہری اور افطار سے قبل آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ امیر علیہ سنت دامد برکات اچھی اچھی نیتیں کرواتے ہیں تو یہ تمام نیتیں مسجد میں جانے کی وضو سے پہلے کی اس طریقے سے کھانے سے پہلے کی یہ مکتب المدینہ کے اشاعتی ادارے پر بھی موجود ہیں اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ڈبلو پر بھی آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں اور ایک اور سوال آیا ہے جی سنوا دیجیے <coughs> میرا نام ہے محمد ارسلان اتاری میں کراچی سے بات کر رہا ہوں بعد میں ہوتا ہے کہ کراچی اسکول کالج یونیورسٹی میں سلسلہ الحمد للہ مدنی انعامات کا ہے یہ بھی شیخ طریقہ تھا میری برکات نے ایک مدنی انعام عطا فرمایا ہے تو آپ نے ایک واقعہ जो سنایا था یہ اصل بات یہی ہے کہ آج جس طرح ہم جو نیتوں کا اظہار کر رہے ہیں تو اب جب کسی کام کو کرنے سے پہلے ہی ہمیں مطلب رکنے کا ذہن ہوگا نا جیسے مثال اگر کوئی شخص بے حیائی کے معاملات میں پڑھنا چاہتا ہے لیکن اگر اس کو ان عذابات کی معلومات معرفت ہوگی کہ میں اگر کسی ایسے منظر کو دیکھوں گا کہ جس کا دیکھنے کا مجھے منع کیا گیا ہے میں کوئی ایسی بات بولوں گا جس کا بولنا مجھے شریعت نے منع کیا ہے اگر کوئی کام کرنے سے پہلے ذرا ٹھہرنے کا جب انداز ہوگا نا تو ظاہر انسان اپنے اندر اتنی طاقت اور اتنی ہمت نہیں پاتا اور یہ امام غزالی علیہ رحمٰ نے اس طرح کے کئی معاملات لکھے ہیں کہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور اسے پڑوسی کی دیوار سے خشک کرنے کا ارادہ کیا لیکن اسے اچھا نہ جانا پھر سوچا کہ یہ تو معمولی مٹی ہے اور اس میں حرج بھی کیا ہے مگر جب تحریر مٹی پر ڈال... تحریر پر مٹی ڈالی تو غیب سے آواز آئی جو شخص مٹی کو معمولی سمجھتا ہے وہ عنقریب جان لے گا کہ کل بروز قیامت وہ کتنا بڑا حساب پائے گا تو بات یہی ہے کہ اگر ہمارے اسلام میں اسکول جا رہے ہیں کالج جا رہے ہیں یا بازار میں جا رہے ہیں کوئی بھی ایسا معاملہ آتا ہے کہ جس میں انسان کو گناہ میں پڑھنے کا ذہن ہو تو اگر اس کا وہ ٹھہرنے والا انداز ہوگا نا کہ کوئی کام کرنے سے پہلے میں ٹھہروں اس کا انجام دیکھوں گا اس کا انجام کیا ہے تو انسان بہت سارے گناہوں سے بچے گا اور یہ میرا علیہ سنت دامد برکات مالیہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کیا آپ پر سرکار اعلیٰ حضرت کا خصوصی فیضان ہے امام غزالی علیہ رحماء کا خصوصی فیضان ہے کہ ان فیضان کو یوں سمجھ لیں کہ اپنی تجربات کی روشنی میں آپ نے بہت سہل کر کے ہمیں مدنی انعامات کی صورت میں دیا ہے کہ بس ان مدنی انعامات کو ہم حاصل کر لیں جب ان تمام معاملات کو ہم دیکھیں گے جب اپنی زندگی پہ نافذ کریں گے تو انشاءاللہ بڑا زبردست انقلاب برپا پائیں گے ان شاء اللہ چونکہ <ء adapting> <دول. متحدث> مدن انعامات کا نیک بندے کا نسخہ سلسلہ چل رہا ہے جی تو یہ تو خیروں نے مسئلہ ہے اسکول کالجز وغیرہ نے دنیا بھر کے جو ناظرین اس وقت شامل ہیں آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے آپ بس مدن انعامات کا رسال حاصل کیجئے فکر مدینہ کیجئے تقریبا آپ کے مسائل کا حل انشاءاللہ امیر علیہ سنت کا عطا کردہ مدن انعامت میں مل جائے گا انشاءاللہ جیسا کہ اب یہ جو مسائل کا شکار ہیں یا جو بھی اس طرح کے اسلامی بھائی اپنی نگاہوں کی حفاظت یا اس طرح کے معاملات میں نہیں بچ پاتے تو امیر اہل سنت دامد برکات ملاڈیا نے چند مدن انعامات نگاہوں کی حفاظت پر سے متعلق عطا فرمائے جیسا کہ راستے میں چلتے ہوئے اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں سائن بورڈ پہ نظر نہ ڈالیں اسی طرح قفل مدینہ آئنک پہن کر نگاہیں جھکانے کی عادت بنائیں نگاہیں جھکا کر رکھنے کی عادت رکھیے جیسا کہ اور یہ نگاہیں جھکا کر رکھنا جو ہے نا یہ وہاں پر آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے بلکہ میں عرض کروں میں نے پہلے بھی شاید مدنی مزاق مدنی بہار سنائی تھی اور اس موقع پہ دوبارہ ارض کرتا ہوں کہ ایک اسکامی بھائی میری خود ملاقات ہوئی ان سے جو کہ نقش سلسلے میں کسی سے مریف تھے تو وہ کہتے ہیں کہ میں مطلب دنیا دار قسم کا شخص تھا اور میں بہت زیادہ مطلب ایک, ایک گناہ میں مبتلا تھا میرے کارخانے کے سامنے گھر تھا اس گھر میں سے ایک جوان عورت مجھے اشارہ کرتی اور میں جا کر وہ کر بیٹھتا تھا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے اور اس طرح کرتے کرتے کم بش میں اس عورت کے ساتھ سو سے زیادہ مرتبہ بدکاری میں مبتلا ہوا پھر میں خوش نصیب سے امیر علیہ سنت دامد برک العالیہ کے دامن سے وابستہ ہو گیا تو وابستہ ہونے کے بعد مجھے رات خواب کے اندر امیر علیہ سنت تشریف لائے اور مجھے اس گناہ کے لیے اپنے منع فرمایا کہ یہ نہیں کیا کروں تو میں نے کہا حضور میری عادت بن چکی ہے اور میں روک نہیں پاتا میں کیا کروں تو امیر علیہ سنت نے مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام پیش فرمایا اور فرمایا کہ آپ کو نگاہیں جھکا کر رکھنی اور کم از کم بیش چالیس دن تک تمہیں دیکھنا نہیں نگاہیں جھکا کر رکھنی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے جب اس صبح اٹھا تو قدرت ہی مجھ پر ایسی ایک کیفیت تھی کہ میری نگاہ جھکی تھی اور میں نے اس کی پریکٹس کی اور جھکا کر رکھی الحمدللہ میں اس بڑے گناہ میں جو مبتلا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے نہ جاتا تھا فرمایا تو, دخل تو یہ کہ یہ اگر آپ اور دیگر مدنی چینل کے نظر اس طرح کے معاملہ سے بچنا چاہتے ہیں تو ان مدنی انعامات پر عمل کیجیے فکر مدینہ کریں گے تو انشاءاللہ شاء مختلف مدنی انعامات اس طرح رہنمائی کرتے رہیں گے ان شاء اللہ مجھے یہ مدنی انعامات ہمارے لیے بلکہ سب کے لیے رہنمائی کا سبب ہے آئیے آپ کو ایک عالم صاحب کے تاثرات مدنی نامات کے حوالے سے سناتے ہیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ انہوں نے کیا فرمایا صلی اللہ, علی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی امیر اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد الیاس اطار دامت دامد برقادیہ کا جو فیض ہے اور دعوت اسلامی جو عظیم تحریک ہے یہ پوری دنیا کے اندر اللہ کریم اس کو جاری و ساری فرمائی اعلی حضرت عظیم البرکت اشا احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیضان ہے وہ دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت کی شکل میں جاری و ساری ہے ایک دن میرے سامنے سے ایک چھوٹا سا رسالہ جو دعوت اسلامی کہ زر تمام تباہ ہو کر وہ آیا ہے مجھ تک پہنچا تھا بے شمار کتب ہیں جس میں بہتر مدنی پھول انعامات کا ذکر کیا گیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں اور مدنی چینل دیکھنے والے جو لوگ ہیں خواتین ہیں حضرات ہیں علماء ہیں اور تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں بلکہ حکمران ہیں اور فسران ہیں زندگی کے کسی بھی شعر سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ جو بہتر مدنی انعامات ہیں اگر اس کو معمول بنا لیا جائے ان کو بار بار پڑھا جائے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ابھی انہوں نے یہ مجھے پیش بھی کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر بظاہر دیکھنے میں یہ ایک مختصر چیز ہے لیکن اگر اس کے ایک ایک صفحے پر نظر دوڑائی جائے اور ان پر عمل کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں پوری زندگی کے اندر بندہ رائے آگ سے بھٹک نہیں سکتا ہے قدم قدم پر گناہوں سے نفرت اور میں سمجھتا ہوں قدم قدم پر نیکی سے محبت قدم قدم پر باطل سے نفرت قدم قدم پر حق سے محبت میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹے سے رسالے میں بہت سارا کچھ سمو دیا گیا ہے اور یہ اتنا مہنگا بھی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اکثر یہ مفت تقسیم ہوتا ہے اور قیمت اس کی کیا دیا دو روپے میں سمجھتا ہوں کہ یہ عام اور میں سمجھتا ہوں کہ طلبہ سکولوں کے کالجز کے یونیورسٹیز کے طالبات اور اداروں کے جو دینی ادارے ہیں ان میں بطور انعام اگر اس کو تقسیم کیا جائے اور طلباء اس کو اپنا زیور سمجھیں اس کو جیب میں رکھیں سینے سے لگائیں مجھے ذاتی طور پر اس سے بڑی رہنمائی رہی۔ سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کی تاثرہ سن کے تأثرات غالم صاحب کے تأثرات یاد آ رہے تھے کہ وہ جب ان کی خدمت میں رسالہ پیش ہوا تو انہوں نے جب اس کو دیکھا تو اپنے جو متعلقین تھے جو منتظمین تو ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے مسئلوں کا تو حلف اس میں موجود ہے کہ ہم جو اپنے طلباء کو جو جن جن معاملات پہ پابند کرنا چاہتے ہیں تو گویا امیر علیہ سنت نے ہمیں فارمولا دے دیا کہ اگر اپنی دار دارالعلوم میں جو اپنا مدرسہ ہے اس میں اس کو نافذ کر دیں سارا نظام اچھا ہو جائے, صحب جائے صحب اور صحب یہ مدنی چینل کے ناظرین اگر اس پر غور کریں اور سوچیں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس کا نفاذ جس جس شعبے میں چونکہ دعوت اسلامی کا کام ہوا الحمدللہ ہم نے جو تبدیلیاں دیکھی ہیں تو بالخصوص ہماری جو مجلس جیل ہے تو اس میں بھی یہ بہاریں ملتی ہیں کہ وہ قیدی کہ جن کو بیریکوں میں اگر انتظامیہ کے لوگ اکیلے جانا چاہیں تو ہمیں ذمہ دار بتاتے ہیں کہ انتظامیہ کے لوگ اکیلے جاتے ہیں گھبراتے ہیں کہ ان قیدیوں میں ہم اکیلے نہیں جا سکتے ہیں لیکن الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں اور امیر علیہ کا خصوصی فیضان کہ جب ان کو اس مدنی انامات کے مطابق زندگی گزارنے کا جب ان کو طریقہ کار دیا گیا اور انہوں نے جب اس پر عمل کیا تو اپنے دل میں ایسا سکون محسوس ہوا کہ جیل کی سلاخیں جو ان کی اخلاقی تربیت نہیں کر سکیں الحمد امیر علیہ سنت کے عطا کردہ مدن انعامات کی صورت میں وہ دعوت اسلامی کے مبلک بن رہے ہیں وہاں پر وہ امامت کر رہے ہیں وہاں پر وہ قرآن پڑھنا سیکھ رہے ہیں وہاں پر وہ درس نظامی سیکھ رہے ہیں اور الحمدللہ جب وہ جیل سے باہر آ رہے ہیں تو معاشرے کے ایک اچھے شہری بن کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں اس طریقے سے ایک عالم صاحب کے حوالے سے مجھے یاد آیا کہ اسلامی بھائی ان کے پاس کسی ملک میں اسی ملک کی زبان میں ترجمہ کروانے کے لیے پہنچے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اسے پڑھتا ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ کل آپ تشریف لائیں تو بیٹھ کر مزید اس کے متعلق کچھ جو پوچھنا ہوگا پوچھ لوں گا جب اسلامی بھائی دوسرے دن پہنچے تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بھائی باقی باتیں بات میں ہوں گی سب سے پہلے مجھے بھی شیخ طریقت امیر الہ سنت کا طالب بنا لو سبحان کہ یہ تو ولی بننے کا نسخہ ہے جو امیر الہ سنت دامت برکات ملا نے عطا کر دیا تو کاش ہم اس کی اہمیت کو سمجھے اور وہ مدنی چینل کے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں جیسے طلبہ کا ذکر ہوا تو الحمدللہ اسلامی بھائیوں کے لیے بہتر مدنی نامات ہیں اور پچھلے سلسلے میں میں نے آپ کو مختلف اس کے رسائل دکھائے تھے جامعۃ المدینہ اور دیگر جیسے طلبہ ہیں ان کے لیے بانوے مدری انعامات ہیں اسلامی بہنیں جو طالبات ہیں ان کے لیے تریاسی مدری انعامات ہیں جو مدری منع ہیں مدرسۃ المدینامے اور دیگر مدارس ہیں ان کے لیے چالیس مدری انعامات ہیں لیکن سب میں یہ بنیادی سوال ہے اس طریقے سے جو اسلامی بھائی گونگے بہر ہیں ان کے لیے بھی الحمد للہ پچیس مدری انعامات ہیں لیکن سب میں ایک مشترکہ سوال ہے کہ کیا آج آپ نے کچھ نہ کچھ جائے کاموں سے پہلے اچھی اچھی کی یہاں جی پر یہ ایک مجلس میں جو مدن... ہمارے مدنی اسلام بھائی ہیں جس نے توجہ دلائی کہ ابھی جو ایک جملہ کہا گیا کہ جیسے وہ پندرہ روپے خیرات کرنے ہیں جی تو اگر وہ نہ بھی کرے تو اس کو ثواب ملے گا تو یہاں یہ غلطی ہوئی ہے کہ خیرات کرنے کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ خیرات کرنے کی نیت کا ثواب ملے گا اللہ. اللہ, اللہ اللہ تعالیٰ فرمائے تو مجھے اسلائی بھائیوں الحمدللہ یہ سلسلہ ہمارا نیتوں کے حوالے سے تھا تو بس یہ آپ, آپ اپنا ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ شاء تعالیٰ کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے والا معاملہ کرنا ہے اور انشاءاللہ اس کے لیے سب سے پہلے تھوڑا رکنا ہے انشاءاللہ شاء اب آئندہ ہمارا جو سلسلہ ہوگا تو وہ کیا ہے اس کا سوال کیا وہ کس مدری انعام کے متعلق ہوگا آئیے آپ کو شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی زبانی ہی سنواتے ہیں علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد مدنی انعام نمبر دو کیا آج آپ نے مسجد کی پہلی سب میں تقمیر اولا کے ساتھ پانچوں نمازیں با ادا فرمائیں نیز ہر بار کسی ایک کو اپنے ساتھ مسجد لے جانے کی کوشش کیمیر سبحان سبحان اللہ. اللہ. اللہ. So, سنت کا یہ ان شاء اللہ تعالی آپ نے سوال بتا دیا آئندہ اس, حوال... اس سلسلے کے حوالے سے ہوگا اس سلسلے کی بھی الحمدللہ للہ برکات ظاہر ہو رہی ہیں میں جس ذیلی حلقے سے تعلق رکھتا ہوں الحمدللہ نماز تاجد وہاں پہ شروع ہو گئے الحمد للہ وہ ایک اسلامی بھائیوں کو ذہن بنا کے چلو ہمت کرتے ہیں اور اشراک چاچ تک تو رکتے ہیں کیوں نہ تعجد کی بھی ترکیب کریں تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا الحمدللہ ابھی کہ جتنے بھی مدنی چلنے کے ناظرین اس وقت شہر ہیں دیگر اپنے اسلامی بھائیوں کو یہ بھی نیت کر لیں نیت کا ہی چونکہ مدنی نام ہے کہ اب دیگر کو ترغیب دلا کر اس کو سلسلے میں شامل کریں خود نیت کر لیں کہ ہمیشہ شامل رہیں گے اور انشاءاللہ جس سے ہمارے ساتھ اس مرتبہ رکنی شعور شامل ہے تو آئندہ سلسلے میں بھی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی رکنی شعور بلکہ انشاءاللہ ہماری پاکستان مدنی انعام کی مجلس ہے ان کے جو پانچ رکنی مجلس ہے وہ مجلس بھی ان اس میں شرکت کرے گی آئندہ سلسلے میں اور ایک اور رکنے شورا ان جو بھی شامل ہوں گے اور اسی طرح انشاءاللہ شاء اللہ مدنی انعامات کے باہر ہوں گی تو آپ اسی طرح دعوت وغیرہ دیں اور اس کے متعلق جو بھی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں وضاحت چاہتے ہوں اس کے متعلق معلومات چاہتے ہوں آپ جو میل ایڈریس ہے اس کے ذریعے بھی آپ میل کر دیجئے یا جس طرح بھی چاہے سوال وغیرہ ریکارڈ کروا دیجئے انشاءاللہ شاء آپ کا سلسلہ میل ایڈریس ہمارا ہے انعامات ایٹ مدنی چینل ڈاٹ ایٹ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی یہ آگے اسکرین پر آ رہا ہے انعامات ایٹ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی اور جو نمازیں با جماعت پہلی صف اس کے معاملات کے حوالے سے جو آپ کو سوالات ہوں تو آئندہ سلسلہ میں انشاءاللہ شاء اس پر ہماری گفتگو ہوگی اور یہ سلسلہ ریپیٹ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ جمع المبارک کو صبح گیارہ بجے بھی ہوگا اتوار کے دن صبح چھ بجے اور صبح بارہ بجے بھی یہ سلسلہ ان تعالی رپیٹ دکھایا جائے گا تو جو اس ٹائم بھائی سے نہیں دیکھ سکے آپ یہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ انہیں یہ نیکی کی دعوت دیں گے کہ نیتوں پر بھرپور سلسلہ یہ ضرور دیکھیں جس میں ترقیبات بات اور بزرگان دین کے واقعات شیخ طریقہ امیر السنت کے مدنی پھول اس میں موجود تھے اللہ تبارک و ہم سب کو نیک بنا دے کہ نیک بننے کا نسخہ مدنی انعامات اس کا عامل بنا دے فکر مدینہ کی عطا فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیے اس کی برکتیں حاصل کیجیے سلو وال صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم